اللهم اغفر لنا ورحمنا ومشايخنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجن بن الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اثرنا ولا تؤثرنا علينا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم ارضنا عنك وارضعنا اللهم اصلح لنا شأننا كله لا اله الا اما بعد وفي اللي سنة المتصرمنا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اب آب چل رہے ہیں سلام کے بعد دعا پڑھنے کے متعلق امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہاں تک پہنچے ہیں آگے بات کرنے سے پہلے عرض کر دیں کہ سنڈے کو انشاءاللہ شاء منسٹر میں ختم بخاری شریف ہے ہمارے بولٹن کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارے پانچ طلبہ بھی فارغ ہو رہے ہیں جنہوں نے عربی اول سے لے کر مشکات شریف تک یہاں ذکریہ میں ہی پڑھا ہمارے پاس مولانا اختر صاحب کے پاس مولانا رشید صاحب کے پاس پھر مشکلات پوری کر لی تو ہم نے ان کو کہا کہ تم اپنے یونیورسٹی کا ایک گیپ لے لو اور دارالعلوم دورہ پڑھ لو بچے گیپ لے کر آسٹریلیا گھومنے جاتے ہیں جاپان گھومنے جاتے ہیں تو میں نے کہا تم جو ہے ایک گیپ لے لو اور دورہ حدیث پڑھ لو دارالعلوم میں تمہارا فائدہ ہوگا تو بچے اپنے پیرنٹس سے باتیں کر کے بازوں کو تھوڑی رد و قدا کرنی پڑی مگر کسی طرح پیرنٹس کو خوش کر کے راضی کر کے ماشاء بہت محنت سے انہوں نے پابندی سے دارالعلوم دورِ حدیث پڑھ لیا تو اب اللہ بخاری شریف کا ان کا ختم ہے تو بولڈن والوں سے یہ درخواست ہے کہ ضرور حاضر ہوں کوچ کا بھی بندوبست ہوا ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے کوچ یہاں سے نکلے گا ساڑھے دس پاؤنڈ اس کی فیس ہے ملن منسٹر. جی. شام کو ساڑھے چار پانچ کے لگ بھگ دعا ہوگی اور اس کے بعد وہاں سے سات بجے تک گھر واپس آ جائیں گے جو حضرات پہنچ سکتے ہوں پہنچنے کی کوشش کریں اللہ توفیق دے جل آسان بھی کرے کامیاب کرے قبول کرے آگے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہاں وہ دعائیں پیش کر رہی ہیں پچھلے ہفتے ہم نے دعا پڑھی تھی اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اور اخیر میں تھا واعوذ بکا من المعسم والمغرب یہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے گناہ کرنے سے یہ بات تو ہے گناہ سے بھی اللہ کی پناہ لینا چاہیے ہم لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں الحمد للہ لیکن بعض مرتبہ گنہگاروں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار چلتا ہے سب یہ جو جملہ ہے بہت خطرناک ہے کہ چلتا ہے یار سب اس میں کیا حرج ہے تو اس میں کیا حرج ہے چلتا ہے یہ نہیں کم سے کم گناہ کا احساس تو دل میں ہونا ضروری ہے اگر یہ احساس بھی نکل گیا تو پھر بہت خطرناک بات ہے کسی کو کسی شاعر نے کہا وائی ناکامی متا کار وہاں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا احساس بھی ختم ہو جائے تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں اور پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اس سے سچی پکی توبہ کریں تو اسی لیے کوئی بھی گناہ ہو سائے چاہے سود لینا ہو سود بھرنا ہو ٹی وی دیکھنا ہو اور کوئی چیزیں ہوں جو غلط کام ہیں جن کے متعلق ہمیں علم ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس کو گناہ سمجھنا چاہیے اور اس سے توبہ کرنی چاہیے اللہ ہمیں توفیق دی یہاں فرمایا گناہ سے میں تیری پناہ لیتا ہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی یا عائشہ محکرات جنوب فعن اللہ من اللہ طالبہ حائشہ ان گناہوں سے بھی بچ کر رہ جن کو لوگ حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو بھی ایک نوٹ کرنے والا موجود ہے وہ چھوٹے گناہ بھی نوٹ کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر انکنا لنعدہا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات تم لوگ بہت سے ایسے اعمال کرتے ہو جن کو تم بال سے زیادہ ہلکا اور معمولی سمجھتے ہو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اسی گناہ کو اور اسی برائی کو مہلک اور ہلاک کرنے والی سمجھتے تھے کہ اگر یہ گناہ جو کر لیا تو ہلاک ہو گئی ہم اور تم تو بالکل معمولی سمجھتے ہو ان گناہوں کو کر بیٹھتے ہو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی اور یوں کر کے اڑا دیا اس نے اور مومن سے گنا ہو جائے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے سر پر کوئی پہاڑ کھڑا ہو گیا جب تک اپنے آپ کو اس گناہ سے نہ نکالے جب تک اللہ سے معاف نہ کرائے اس وقت تک وہ روتا ہے دھوتا ہے معافی مانگتا ہے تب جا کر کے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ نے شاید معاف کر دیا ہو اس لیے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس سے توبہ کی کوشش کرنا اور دعائیں مغفرت مانگنا یہ انسان پر بہت ضروری ہے دیکھیے یہاں حضور نماز میں دعا مانگ رہے اللہ عمین کہ کوئی بھی گنا ہو اس سے میں تیری پناہ لیتا ہوں کبیرہ گناہ ہو صغیرہ گناہ ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سب گناہوں سے میں تیری پناہ لیتا ہوں تو گناہ سے مجھ کو دور رکھنا اور اسی لیے ہم نے پیچھے بھی کہا تھا پیغمبر حضرات معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ ہوتے نہیں اللہ پاک ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ گناہ ان کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کو تھپڑ مار کر ہٹا دیتے ہیں۔ ہت میرا پیغمبر سے ہٹ۔ خبردار تو میرے پیغمبر کو ٹچ کی ہے تو۔ یوسف علیہ السلام کی طرف گناہ بڑھا اللہ پاک نے کہا کذا الک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین۔ ہم نے اس گناہ کو پھیر دیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے یوسف کو گناہ سے پھیرا بلکہ کہا اس گناہ کو یوسف سے پھیر دیا کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ اور چوزن اور سلیکٹ کیے ہوئے بندوں میں سے تھے تو یہ پیغمبر اس لیے معصوم ہوتے ہیں ان سے اللہ گناہ کا صدور نہیں ہونے دیتے یہ سمجھئے کہ اس کی دلیل ہے خود حضور یہاں پناہ مانگ رہے ہیں کہ بے شک اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا اور حفاظت میں رکھنا کہ مجھ سے کوئی گناہ صادر نہ ہو جائے اور المغرم اور قرض سے بھی میں پناہ لیتا ہوں قرض سے بھی پناہ مانگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ آئینی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ مجھے قرض سے بچائیے اللہ مجھے قرض سے اپنی پناہ میں رکھیے اس لیے کہ قرض جو ہے دنیا میں بھی ایب ہے اور آخرت میں بھی ایب ہے دنیا میں تو ہی لوگوں کی نظروں میں ایب جس نے قرض دیا ہے وہ آپ کو دبائے گا وہ دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے گا کہ فلاں کے ذہن میں میرا اتنا قرض ہے اور نہیں دے رہا تو لوگوں میں بدنامی ہوگی منہ چھوٹا ہوگا دوسروں کے سامنے اس لیے قرض جو ہے دنیا میں بھی عیب ہے اور آخرت میں بھی عیب ہے کیونکہ آخرت میں پکڑ ہوگی اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان جو غلطیاں ہیں ان کو تو اللہ معاف کریں گے لیکن بندوں اور بندوں کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں اللہ انٹرفیئر نہیں کریں گے تم شارٹ آؤٹ کرو اپنا تو وہاں بہت پرابلم کھڑا ہو جائے گا اگر کسی کا قرض تمہارے ذمہ ہے قرض جو ہے یہ کتنی خطرناک چیز ہے اس کا اندازہ اس سے لگا ہو ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے ارا انت ان, ان قتلت في سبيل الله هل ادخل الجنہ تو حضور نے فرمایا نعم ان قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا فقيد لد فلك الجنہ او كما قال علیہ السلام اس نے پوچھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو مجھے جنت ملے گی فرمایا ہاں اگر تو ڈٹ کر لڑ رہا ہو اگے بڑھ رہا ہو پیچھے نہ بھاگ رہا ہو اور ثواب کی نیت سے لڑ رہا ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لڑ رہا ہو اور پھر تو شہید ہوا تو تجھے ضرور جنت ملے گی سیدھا جنت میں جائے گا وہ آدمی خوش ہوا چلنے لگا اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو واپس بولا تو سو واپس بلایا کیا سوال کیا تھا حضور نے پھر جواب کہ ہاں اگر تو صبر کے ساتھ ڈٹ کر آگے بڑھتا ہوا ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تو تیرے سب گنا معاف کر دیے جائیں گے اور سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے کہ جبریل نے ابھی مجھے آ کر بتایا کہ اس کو بولو کہ قرض کا تو مطالبہ رہے گا تو وہاں آخرت میں شہید بھی قرض سے نہیں چھوٹے گا اس کو وہاں بھی قرض کا مطالبہ جو ہے وہ چکانا پڑے گا اس لیے حضور نے فرمایا کہ اے اللہ میں قرض سے تیری پناہ لیتا ہوں اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ قرض تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیتے تھے تو ہاں لیتے تھے لیکن جواب اس کا کیا ہے حضور وقت پر ادا کر دیتے تھے ایک ڈیٹ فکس کرتے تھے کہ اکتیس جولائی کو یہ ادا کرنا ہے فار اگزامپل یا پندرہ شعبان کو ادا کرنا ہے تو حضور کا معمول شریف تھا کہ پندرہ شعبان سے پہلے یا پندرہ رمضان یا بیسا تو جو تاریخ ہو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دیتے تھے بہت سے ایسے قصے ملیں گے کہ یہودی جو ہے حضور کو ستانے کے لیے وقت سے پہلے آ گیا اور کہنے لگا میرا قرض لاؤ کیونکہ تم لوگ وقت پہ قرض نہیں چکاتے ہو صحابہ جو ہے غصے ہو گیا ارے ابھی تو دن باقی ہے ابھی مہینہ کہاں پورا ہوا ہے تاریخ کے آئی نہیں ہے تو مانگنے کے لیے آ گیا کہا کہ ہاں وہ بولنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی چپ رہو ٹھیک ہے ان صاحب الحق مقار اس کا میرے پہ حق ہے اس کو بولنے کی گنجائش ہے پھر اس کو کہا کہ بھائی ابھی تو ہمارے کچھ دن باقی ہے مہینہ پورے ہونے تم جلدی آ گئے ہو چلو کوئی حرض نہیں بلال حفشی کو کہا کہ جاؤ اس کا جو قرض ہے وہ اس کو چکاؤ اور مزید کے اوپر دو تو قرض بھی ادا کروایا اور زائد, زائد اس کے ساتھ دلوایا حضور نے یہ ذہن میں رہے کہ قرض ادا کرتے وقت اگر کوئی شخص اپنی طرف سے زائد دے تو وہ سود نہیں ہے سود تب ہوتا ہے جب کنڈیشن لگایا جائے کہ اتنا زیادہ دینا پڑے گا تو وہ سود شمار ہوگا یا اس کی عادت وہ سب جانتے ہو معروف ہو کہ زیادہ دیتا ہے تو پھر سود شمار ہوگا لیکن اپنی طرف سے کوئی بخشیش ہدیہ کے طور پر زائد دے تو وہ سود میں شمار نہیں ہوگا جائز ہے مستحب ہے حضور نے دیا ہے کہ اس کا جو قرض تھا وہ چکایا اور کچھ مزید بھی اس کے اوپر اس کو بطور گفٹ اور تحفہ کے دیا کہ اتنے دن تک ہم نے تیرے پیسہ تیری چیز استعمال کی تو یہ اس کا ہم تم کو ہدیہ مزید دے رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر قرض ادا کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی آدمی قرض لے اور ادا کرنے کی نیت ہو تو اللہ پاک اس کو ہیلپ کرتے ہیں اس کی طرف سے ادا کراتے ہیں اور ایک حدیث کے اندر فرمایا جو آدمی قرض لے ادا کرنے کی نیت ہو تو جب تک اس کے ذمے قرض رہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ اس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ یہ بےچارا غریب آدمی ہے مقروض ہے کوشش کر رہا ہے ادا کرنے کی تو اللہ بھی اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اس کی ادائیگی کی کے لیے اس لیے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لے لیتے تھے تاکہ اللہ کی وہ رحمت رہے بلکہ اس حدیث کو پڑھ کر بعض مشائق تو یہ کہتے تھے حالانکہ ان کے پاس موجود ہو پھر بھی دوسرے سے تھوڑا قرض لے لیتے تھے کہ اللہ کی رحمت میں رہیں جب اپنے پاس اور ہے تب پڑی اس کو اس کو ادا کر دیا اس کا تو قرض لینے والا بھی اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے جب نیک نیتی ہو ادا کرنے کی نیت ہو قرض دینے والا بھی اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ سلوک کیا تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت میں شامل فرماتے ہیں اور حدیث کے اندر تو یہاں تک وارد ہوا اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث میں فرمایا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ 10 گنا بڑھاتے ہیں اور قرض دینے کا ثواب اٹھارہ گنا بڑھا کر دیتے ہیں کسی نے پوچھا حضور قرض دینے کا ثواب اٹھارہ گنا زائد کیوں دیتے ہیں اللہ پاک فرمایا اس لیے صدقہ دیتا ہے آدمی بھول جاتا ہے اور پھر قرض کی اور اگر قرض کسی کو دیا ہو تو اس کو یاد رہتا ہے کہ میرا اتنا پیسہ فلان کے پاس سے آنے والا ہے تو اس کو جتنی دفعہ وہ یاد آتا رہتا ہے اللہ پاک اس کو اس کا ثواب دیتے ہیں چلو اس کو مہلت دی ہے ٹائم دیا ہے اس کا ٹائم آ گیا کہ فلان تاریخ کو وہ آدمی آیا غریب کہنے لگا میں نے ادا کرنا تھا اس ڈیٹ کو لیکن میرے پاس اس وقت نہیں ہے آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیجئے تھوڑا تو وہ کہتے ٹھیک ہے چلو میں نے ایکسٹینشن دے دیا تھوڑا کم کر دیجیے تو چولہا تھوڑا کم کر دیا صاحب ایسا کرتے تھے کسی کو ہزار قرض دیے تھے وہ ہر مہینے سو سو سو سو آ کر کے ادا کرتا رہا اب بیچارے نے بڑی مشکل سے سات سو آٹھ ادا کیا وہ کہتا ہے میرے پاس اب اتنا ہی ہے مجھے معاف کر دیجیے باقی صاحب کہتے جاؤ میں نے تم کو دو سو معاف کر دیے تو یہ صاحب یہ کرام کا آپس کا بڑا پیسفل معاشرہ تھا اسی لیے یہ اسلامی مورگیج والے جو ہوتے ہیں ہم کو ان پر بہت اتساہ تھا اس لیے کہ یہ اسلامک نہیں ہے یہ انسلامک ہے اسلامک تو یہ ہے کہ تم دے کر کے کم لو یہ اسلامی طریقہ ہے اور یہاں تو پہلے ہی سے پچیس سال میں ڈبل ٹریپل لینے کی نیت ہوتی ہے کہاں کا اسلامک ہے یہ الٹا کان پکڑنے کا ایک طریقہ ہے حلال کرنے کے لیے ٹھیک ہے حلال کہہ دو اس کو اسلامک مت کہو اسلامی وہ چیز ہوتی ہے جو سنت سے ثابت ہو جو حضور نے کہی ہو اور حضور کا طریقہ یہ ہے کہ قرض دو تو قرض دار کو خود مہلت دو اور پھر جو ہے اگر وہ تھوڑا بہت بےچارہ غریب ہو جائے اور آجیز آ جائے معاف بھی کرو اس کو یہاں تو معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر آپ نے تک اسلامک مورگیج بھرا ہو اور ان کے نام پر ہوتے ہیں تو اور جس طرح کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں اس لیے یہ سسٹم ہم کو پسند نہیں بہرحال میں شریعت کی ہدایت یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو قرض دے اور پھر مہلت بھی دے وہ تھوڑا دے چاہے کوئی حالت نہیں معاف کرے رفع دفع کرے یہ اسلامی پیس فل انوائرمنٹ سوسائٹی ہے اس کو ہماری شریعت جو ہے قائم کرنا چاہتی ہے تو, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض لیا شاید اس نیت سے تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ رہے پھر وقت پر ادا کیا اسی لیے شاید حضور کی وفات ہوئی تو بھی آپ کے ذمے تھوڑا سا قرض تھا کتنا قرض تھا تھوڑا سا 30 سات حضور نے ایک یہودی سے لیے تھے باڑ لی گھر میں کھانے پینے کو چیزیں نہیں تھی نو بیویاں ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے مجھے دو کبھی اپنی حالت کا اظہار نہیں کرتے تھے صحابہ بہت تھے عثمان غنی جیسے بھی تھے لیکن حضور کبھی اپنا حال ظاہر ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ بھیجیں حضور کے گھر تو یہ حضور نے قرض لیا تھا چپ چاپ سے ایک یہودی سے مسلمان سے بھی نہیں لیا تھا یہودی سے لیا تھا جو مدینہ میں رہتا تھا ابو شاہما اس کا نام تھا تو حضور نے اس سے قرض لیا پھر حضور کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا وہ قرض ادا چکایا ادا کیا اپنی طرف سے اور حضور کی زیرہ اس کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی وہ زیرہ اس سے واپس چھڑائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے اور سمجھیے کے وقت پر ادا کیا ہے اور یہاں جو پناہ مانگی ہے ان میں آؤز من کمنل سمو تو یہ اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ وجہ یہ کہ قرض کے پیچھے آفتیں بہت ہوتی ہیں بعض مرتبہ آدمی بلا وجہ قرض لینے کی عادت پڑ جاتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور قرض لے لیتے ہیں بعض لوگ شادیوں کے لیے دس بیس تیس ہزار بینک سے لون اتارتے ہیں اور فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اس طرح ایکسٹینشن کے لیے کارپٹ کے لیے اور ڈیکوریٹنگ کے لیے تو ایسی چیزوں کے لیے قرض لینے کا کیا کوئی آدمی حج میں جا رہا ہو تھوڑے بہت پیسے گھٹ رہے ہیں پانچ ہزار کسی سے لے لیا آ کر ادا کر دیں گے سمجھ میں بھی آئے لیکن بلا وجہ خام شو کے لیے اور قرض لینا یہ سمجھ یہ کہ عادت پڑ جاتی ہے اس طرح سے لوگوں کا مال کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے اس سے تھوڑا لے لیا اس سے لے لیا پھر وہ مانگنے کیلئے آئے تو ہنس دیے کہ جاؤ میرے پاس ابھی نہیں ہے میں نہیں دے سکتا ہوں تو, تو یہ چونکہ آفتیں ہیں اسی لئے حضور نے یہاں کہا جب حضور سے پوچھا گیا ما اکثر ما تستعیز من المغرم کہ آپ کتنی زیادہ پناہ لیتے ہیں قرض سے فرمایا ان الرجل اذا غریما حدسا و آدمی جب قرض دار ہوتا ہے تو وہ بول بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یعنی اس کے پاس پیسے ہوں تو بھی بولتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو یہ جھوٹ بولا اور وعدہ اخلاف وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے کہتا ہے فنا تاریخ کو دوں گا اور پھر وعدہ توڑتا ہے پھر کہتا ہے فنا تاریخ کو دوں گا پھر توڑتا ہے. پھر دوں گا پھر توڑتا ہے اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متل الغنی یہ ظلم کسی مالدار کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے کسی کے پاس پیسے ہیں اور وہ قرض نہیں دے رہا ہے ٹال مٹول کرتا ہے کل دوں گا آئندہ مہینے دوں گا تو یہ ظلم ہے اور اس کو قیامت کے دن ظلم کرنے کا گناہ ہوگا جس طرح ظالموں کو سزا ملے گی اسی طرح اس ٹال مٹول کرنے والے کو بھی سزا ملے گی جو باوجود پیسے ہونے کے نہیں دے رہا ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے اور روک رہا ہے بلکہ ایک اور حدیث میں یہ یہاں تک فرمایا حضور نے لَيُّ اگر کسی کے پاس پیسے موجود ہوں اور وہ نہیں دے رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس ہیں پھر بھی میرا قرض نہیں دے رہا تو یہ چیز جائز کر دیتی ہے اس کی بے عزتی کرنے کو بھی اور اس کے سزا دلوانے کو بھی اس کی آپ بے عزتی بھی کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نالائق کمینہ اس کے پاس میرے پانچ ہزار پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں اس کے پاس ملینئر بن گئے اتنی اتنی دکانیں ہیں اور میرے پیسے نہیں دے رہا اور اس کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں قاضی کے یہاں کیس لے جاؤ مقدمہ دائر کرو قاضی کو کہ اس کو جیل میں رکھو جب تک میرے پانچ پاؤنڈ نہ دے تو کسی کے پاس پیسے موجود ہوں اور وہ قرض نہ چکاتا ہو اور وعدہ خلافی کرتا رہتا ہو ٹال مٹول کرتا رہتا ہو تو اس کو پکڑنا اس کی عزت پر حملہ کرنا اور اس کو سزا دلوانا قاضی سے جیل بھجوانا یہاں تک جائز ہے یہ حضور نے کہا ہے اس لیے کہا کہ آدمی قرض لیتا ہے جھوٹ بولتا ہے وعدے توڑتا ہے ٹال مٹول کرتا ہے ظلم کرتا ہے اس لیے سمجھے اس سے پناہ مانگی گئی اور حضور کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی پناہ مانگنے اس پناہ مانگنے سے مجھے اور آپ کو سکھانا ہے کہ ہم جو ہے اور اس پر عمل کریں اس کے اب اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک جگہ جانا ہوا مجھے کہ دوست نے کہا مولا صاحب یہ فنا آدمی ہے وہ اس نے بزنس کے لیے میرے سے 5000 پاؤنڈ قرض لیے تھے اب اس کی بزنس بہت اچھی چل رہی ہے لیکن ہمارا پیسہ نہیں دے رہا اتنے سال ہو گئے لیکن دینے جا اور ہجمے جا رہا ہے تو ہم نے اس کو کہا کہ تو ہجمے جا رہے پیسے دے کر جا ورنہ تیرا حج قبول نہیں ہوگا ہم نے صحیح کہا غلط کہا میں کہا تم کہا. تم کو یہ کہنے کا حق ہے کہ بھائی, بھائی تیرے پاس ہے تو حج میں جا رہا ہے اتنا ہے تو کہنے لگے کہ مور صاحب وہ, وہ سامنے سے مکڑ کر کہتا ہے میں نہیں دوں جاؤ تم کیا کر لو میں نہیں دوں گا تم کیا کر لو تم کارڈ کا کوئی پیپر ویپر تو ہے نہیں کوئی ریٹرن تو ہے نہیں تم کیا کہ جاؤ جو کرنا ہو, کر لو تو اب اس کا کیا کریں مور وہ حج میں جا رہا ہے اب وہ بھائی تھے بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک بھائی کہنے لگا یار چھوڑو یار یہ انہیں, معاف کر دیوں, ہوں نے چھوڑو اس کیسے نہیں چاہیے ہم کو اللہ نے ہم کو دیا ہے معاف کر دو, دوسرا بھائی کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ تو معاف کرو نہیں اس کو تو کروں گا دوسرے غریب کو کروں گا اس کو تو کروں گا ہی نہیں اس کے پاس تو ہے اس کو دکان ہے بزنس ہے یہ ہے وہ ہے اتنے پیسے اللہ نے اس کو دیے بینک بیلنس ہے پھر کیوں نہیں دے رہا ہم, اس کو کیوں معاف کریں ہم معاف کریں تو کسی غریب کو کریں بےچارا کوئی نہیں بھر سکتا ہے اس کو کریں تو میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو بھائی کہہ رہا نا صحیح کہہ رہا ہے ایسے آدمی کو تو معاف کرنا ہی نہیں چاہیے الٹا اس کو کہنا چاہیے کہ تے کر جا ورنہ تیرا حج قبول نہیں ہوگا حج اسی وقت قبول ہوگا جب اپنے حساب کتاب سارے چکا کر کے جا رہا بلکہ فوکہ نے تو ادب لکھا ہے کوئی کوئی شخص مقروض ہو تو کسی بھی سفر میں جانے سے پہلے اپنے قرض داروں سے اجازت لے کہ بھائی میرا فنا سفر ہو رہا ہے باہر جا رہا ہوں یہ کام ہے تو آپ کی طرف سے اجازت ہے میں جا سکتا ہوں دیکھو آپ کا قرض میرے ذمہ ہے مجھے پتا ہے سفر میں کچھ ہو گیا میں مر گیا کچھ ہو گیا یہ وہ ہے تو میری اولاد انشاءاللہ ادا کر دے گی لیکن میں جا رہا ہوں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں تو قرض دار کو چاہیے کہ سفر کرنے سے پہلے اپنا جو قرض خواہ ہے وہ لینڈر ہے تو اس کو پہلے اجازت لے یا کم سے کم اس کو اطلاع دے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ ہے اور آپ کے قرض کا میں نے یہ بندوبست کیا ہے وہ اجازت دے پھر آگے سفر میں جائے یہاں تک لکھا ہے اور اگر سمجھیے کہ وہ اجازت نہ دے تو وہ اس سفر کا جو خرچہ ہے اس سے پہلے اس کا قرض چکائے اور قرض بھر کر کے پھر آگے جائے یہ سمجھئے کہ شریعت ہدایت دے رہی ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ آدمی قرض جو ہے اس سے بہت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ قرض کے قرض کے پیچھے جو آفات ہیں مصیبتیں ہیں اور جو دھوکے بازیاں ہیں جھوٹ بولنا ہے وعدہ خلافیاں ہیں یہ اللہ اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ویسے قرض لیا ہو ادا کر دے اس میں حرج نہیں ہے لیکن قرض کے ساتھ جو آفتیں آتی ہیں اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں یہ حضور کا سمجھئے کہ یہاں پر مطلب ہے بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ان چیزوں سے پناہ مانگی آگے آج کی جو حدیث ہے اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا علمني دعاء ان ادعی به فی صلاتی کوئی دعا سکھا دیجئے حضور نماز میں اس کو پڑھ لیا کروں فرمایا قل کہو اللهم انی ظلمت نفسی ظُلما کثیرا اے اللہ میں نے اپنے اپ پر بہت ظلم کر رکھا ہے ولا یغفر الذنوب الا انت اور گناہ کو تیرے سوا کوئی maaf کرنے والا نہیں فغفر لی مغفرۃ من عندك تو میری بخشش کر دے ایسی بخشش جو تیرے پاس سے آئے اور ہم اور مجھ پر رحم کر ان کا غفور الرحیم بے شک تو ہی اصل غفور الرحیم ہے یہ دعا حضور نے سکھائی کس کو سکھائی ابو بکرے صدیق رضی اللہ عنہ ہوا اور ابو بکر صدیق کون ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان اور ایسے مسلمان کے جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی ہے کہ تم جنتی ہو اور ایسے مسلمان کو حضور یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ عمنی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ اور یہ دعا کب پڑھ رہے ہیں کوئی گناہ کا کام کر کے پڑھ رہے ہیں صدیق اکبر نے اس دعا کو پڑھنے سے پہلے کوئی غلطی کی ہے کوئی گنا کیا ہے کوئی نافرمانی کی اللہ کی کیا کیا ہے نماز پڑھی ہے نیکی کی ہے اس کے باوجود حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کر جب فنش ہونے کو آئے تو استغفار کرو اللہ نیکی کر کے بھی استغفار کرو کہ ہماری اس نماز میں بھی پتہ نہیں ہمارا دماغ کہاں گھوم رہا ہوگا کوئی خوشو خصو نہیں ہمارا روکو صحیح نہیں ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہماری عبادت صحیح نہیں یہ اللہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں ہماری عبادت اس لیے ہم معاف، معافی مانگ رہے ہیں عبادت کر کے بھی معافی مانگنے کا حکم ہے وہ قصہ سنایا تھا ہارون رشید کا ایک دفعہ ہارون رشید کے زمانے میں قحط آیا تو ایک دیہاتی نے سوچا کہ بادشاہ بےچارا پیاسا مر رہا ہوگا لاؤ میں اس کے لیے پانی لے جاؤں تو اس نے مٹکے کے اندر پانی بھرا اب وہ جہاں اس کا تالاب تھا اس میں تھوڑا سا ہی پانی تھا تالاب میں کیچڑ بھی اس میں آ گیا اور سمجھئے کچھ کچرا بھی گند بھی وہ اس کو بھر کر کے اپنے سر پر اٹھا کر کے اپنے گاؤں سے وہ دیہاتی ویلیجر نکلا اور بادشاہ کی یہاں پہنچا دربار میں بادشاہ کافی اوپن مائنڈیڈ تھے لوگوں کو آنے دیتے تھے بادشاہ کے پاس آیا کہ کوئی دیہاتی بےچارا ہوا ہے کسی کام سے کیا ہے بادشاہ نے کہا بولا اس کو آنے دو آیا میں نے, جا, میں نے سوچا جی حضور جہاں پن سرامت آپ جو ہے اس کات میں پیاسے مر رہے ہوں گے تو میں جو ہے آپ کے لیے پانی لے ہوں بادشاہ نے کہا اچھا یوں کہ وہ پانی کا جو مٹکا تھا وہ سامنے رکھ دیا وہ بادشاہ نے اس کا ڈھکنا کھولا تو بہت سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے پانی کی بادشاہ نے کچھ نہیں کہا بالکل منہ بھی نہیں بگاڑا اس کو ڈھک دیا اور خادم کو بلایا کہ ادھر آؤ اور فرمایا کہ یہ پانی کا جو مٹکا ہے اس کو لے جاؤ اس کو خالی کر لو اور اس کو سکوں گے بھر دو اور واپس لے آؤ تو خادم گیا وہ پانی تو سڑا ہوا تھا پھینک دیا اس کو جو کچھ بھی اس کو سکوں سے بھرا اور اس کے بعد لا کر کے آیا اور اس کو دیا اب اس نے واپس اس سکوں سے بھرے ہوئے پیسوں سے بھرے ہوئے مٹکے کو لے کر چلنے لگا بادشاہ نے کہا ذرا اس کو وہ ہمارے دریائے دجلہ ہے نا اس کے پاس سے گزار دینا تاکہ وہ دیکھیے ہمارے پاس بہت پانی ہے دریائے دجلہ کا پانی بہت میٹھا بھی ہے کام بھی کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے استعمال بھی ہوتا ہے تو اس کو جب وہ وہاں سے گزار کر کے لے جانے لگے اس نے وہ سارا پانی دیکھا تو اندر اندر دل میں بہت شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ بادشاہ اتنا کریم ہے کہ میرا بدبو دار سڑا ہوا پانی بھی قبول کیا اور اوپر سے انعام بھی دیا حالانکہ اس کے پاس تو اتنا سارا پانی موجود ہے بس ہمارے اعمال کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہیں اللہ کے در پر پیش کرنے کے لائق نہیں ہے یہ اللہ کریم ہے رحیم ہے کہ ہمارے گندے بگڑے ہوئے خراب عمل بھی اللہ لے لیتے ہیں اور پھر اوپر سے ثواب بھی دیتے ہیں اللہ ہم کو اس لیے یہاں فرمایا کہ نماز سے تم فارغ ہو جاؤ تو اخیر میں استغفار کرو کہ اللہ میری مجھے معاف کر اور میری غلطیاں معاف کر نماز میں بھی میرا سیرا دھیان نہیں تھا تو فخرلی مغفیرتم بھی دعا کے الکلما کتنے پیارے ہیں فرمایا اللہ عمنی ضلع تنف سیز المن اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے اصل میں ظلم یظلم ظلمن کہ لغوی معنی نقصان کرنا گھٹانا کم کرنا سورہ کاف میں ہے قِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ اُکُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَى لَهُمَا نَحْرًا دونوں باغ میں فروٹ پورا پورا آتا تھا اور ولم تزلم شیحا اور اس میں نقص اور کمی نہیں ہوتی تھی تو زلمہ کی لٹرل میننگ ہے ریڈیوس کرنا کم کرنا اس کے بعد ظلم کو استعمال کیا گیا وغیرہ غیر محل ہی کہ کوئی چیز بے محل رکھنا کہ کوئی کام غلط جگہ کے اوپر جو کام کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کر دوسرا کام کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے تو اسی میں بہت سب گنا آ جاتے ہیں اس میں اس کی دو قسمیں ہو گئی ایک ظلم على نفس اور دوسرا ظلم الغیر اپنے آپ پر ظلم کرنا اور دوسرے کے اوپر ظلم کرنا دوسرے کے اوپر ظلم پھر اس میں جو ہے وہ قسمیں ہو جائیں گی مالی ظلم جانی ظلم فزیکل ابیوز مینٹل ٹورچر اور وربل ابیوز یہ سب ظلم ہے تو دوسرے کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی بدسلوکی کرنا جو نہیں کرنی چاہیے یہ ظلم اور اسی طرح سے اپنے ساتھ ایسی ایسی بدسلوکی کرنا یا ایسے اعمال کرنا جو نہیں کرنے چاہیے یہ اپنے اوپر ظلم ہے تو اگر ہم نماز چھوڑیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں اور روزہ نہ رکھیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں زکات نہ دیں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور گنا کا کام کریں زنا فوش گوئی اور سود خوری وغیرہ یہ اپنے آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ سمجھئے کہ ظلم ایک ہوتا ہے اپنے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر اور پھر ظلم کا سب سے اونچا فرض جو ہے شرک ہے سب سے بڑا ظلم ان نشر کا ظلم عظیم قرآن شریف میں سوریہ کے لاتو شریک بلّا ان نشر کا ظلم سب سے عظیم ظلم جو ہے وہ شرک ہے اپنے آپ پر بھی پورے معاشرے کو خراب کرتا ہے شرک اس لیے اس کو ظلم عظیم کہا ہے تو یہاں انی ظلم تو نفسی میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے یعنی بہت گناہ کیے ہیں میں بہت نافرمان ہوں سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں بہت خطا کار کار انسان ہوں اس لیے یہ اللہ میں تیرے سامنے معافی مانگتا ہوں کیونکہ ولا یغفر الذنوب الا انت گناہ کو تیری سوا کوئی بخش نہیں سکتا گناہ کی معافی تیری اختیار میں ہے کوئی سمجھیے کہ کوئی اور میرا گناہ maaf نہیں کر سکتا اس میں اشارہ ہو گیا عیسائیوں کی طرف کہ وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پادری گناہ maaf کر دیتا ہے چرچ میں جاتے ہیں باکس ہے دوسری طرف سے وہ بیٹھتا ہے ایک طرف سے پادری بیٹھتا ہے پھر ہاں سن واٹ یو سیگتا ہے گناہ کیا اللہ کا اور یہ کیوں معاف کریں معاف اللہ کریں گے اگر کریں گے اس لیے کہا بلا اللہ <عَندا> قرآن شریف سے حضور نے یہ لفظ لیا ہے سورے عالیہ عمران میں چوتھا سپارہ پانچواں رکو اللہ پاک فرماتے ہیں، ایسے آدمی جن سے کوئی فہش کام ہو جائے یا اپنا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کر لے اور فوراً اپنے گنا کی معافی مانگیں استغفار کریں آگے کہا میں یکر الزنو بھائی اللہ اللہ, اللہ کے سوا اور کون گناہ کو بخشتا ہے ہاں اللہ کے معافی بھی مانگے آگے پھر علم یو سر علامہ جو گناہ کیا کر بیٹھے ہیں اس پر اڑے نہیں رہتے ہیں دوبارہ نہیں کرتے ہیں ایک دفعہ استقفار کر لیا پھر رک جاتے ہیں ان کو پتا ہے تو ایسے بندوں کو مغفرت, من من من تحت مغفرت بھی ملے گی جنت بھی ملے گی بہت اچھا بدلا ہے محنت کرنے والوں کا یہ اللہ نے کہا اس لیے کہا ولاب اللہ انتا گناہ تیرے سوا کوئی بخش نہیں سکتا ہے لہٰذا فخر مغفر لي مغفرتا من عندك میری مغفرت کر ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مغفرتا میں تنکیل تنوین جو لائے ہیں وہ عظمت پر درافت کرنے والی ہے یعنی مغفرتا عظیما من اندیکا بہت عظیم مغفرت چاہیے میں بہت گنے گار ہوں میرے گناہ جتنے زیادہ ہیں اتنی زیادہ مجھے مغفرت بھی چاہیے تو مغفرتی عظیما مجھے دیجیے اور من اندیکا اپ کی طرف سے اس لیے یہ کہا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ عظیم ہی ہوگی وہ چھوٹی موٹی معمولی نہیں ہوگی تو ایسی مغفرت جو خاص آپ کی طرف سے آئے اور عظیم ہو میرے سب گناہوں کو دھو دے وے اور کسی گناہ کو بھی باقی نہ رہنے دے ابن دقیق العید کہتے ہیں من میں دو باتیں ہیں ایک تو توحید پر دلالت ہے کہ میری مغفرت تو ہی کرے گا تو ایک ہی اکیلا ہے اللہ اس اللہ قل هو اللہ, احد اللہ السمد ہے اس لیے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں کسی دوسرے بدھ کی طرف معبود کی طرف کسی اور کے پاس میں گناہ معاف کرانے نہیں جاتا تو توحید پر اس میں دلالت ہے اور دوسری اس کے اندر یہ ایک نشانی پائی جاتی ہے کہ ایسی مغفرت جو تیرے فضل و کرم سے میرے اوپر آئے کیونکہ میرے اعمال اس مغفرت کے مستحق نہیں ہیں۔ میں اس کا حقدار نہیں ہوں تو اگر میری مغفرت کرے گا تو میرے کسی نیک عمل کی وجہ سے نہیں اپنے فضل و کرم کی وجہ سے کرے گا تو ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے آئے یعنی تیرے فضل و کرم سے میرے اوپر نازل ہو مجھے ایسی بخشش چاہیے ایسی مغفرت چاہیے میرے عمل تو اس کے لائق نہیں ہیں کہ تیری مغفرت کو کھینچیں اور اپنے گناہ کو معاف کروائیں اس لیے فقفرلی مغفرتمن ان دکھا کہ تیرے پاس سے خاص مغفرت ہو اور وہ میرے پر رحم بھی کر کے ان نکانت الغفور کہ تو ہی اصل بقفیت والا اور رحم کرنے والا ہے میں تیری رحمت اور مرسی اور مہربانی کا مست محتاج ہوں تو اس لیے تو میرے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ کر. کتنی پیاری دعا ہے؟ سب اس میں آ جاتا ہے اور اس کے معنی پر دھیان دے کر پڑھو تو اس میں بہت لطف پیدا ہوگا اگر نماز میں اس کو دھیان سے پڑھیں گے کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور گنا کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے تو میری بخشش کر ایسی بخش جو خاص تیرے پاس سے نازل ہو اور میرے ساتھ مہربانی کا عمل کر کہ تو ہی بخشش کرنے والا اور تو ہی مہربانی کرنے والا ہے تیرے سے اور کون غفور الرحیم ہے اس لیے میں اس کا محتاج ہوں۔ ہم لوگوں کو اس دعا کا ویلیو جو ہے اس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے۔ ہم جو ہے بہت پہلے عمرے میں گئے تھے حضرت کے ساتھ تو کبھی کبھی رات کو طواف کرنے کے لیے دیر سے چلے جاتے تھے اس وقت تو حرم بھی کافی خالی ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ مجھے ایسی رات کو طواف کا شوق ہوا میں نکلا طواف کرنے کے لیے گیا۔ سے فارغ ہو کر ملتزم پر گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب برکاتہ ملتزم پر ہیں اور بیت اللہ شریف سے چمٹے ہوئے ہیں بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر تو میں بھی پیچھے چپ چاپ سے کھڑا ہو گیا حضرت کو نہیں پتا میں وہاں ہوں اور چپ چاپ سے حضرت دعا مانگ رہے تھے اور تھوڑی آواز سے دعا مانگ رہے تھے تو اس میں دعا جو پڑھ رہے تھے تو اور دعاؤں کے ساتھ یہ دعا پڑھ رہے تھے وہاں ملتم پر اللہ عمنی ظلم تو میرے دل میں خیال ہے کہ یہ اللہ میں تو سوچتا تھا کہ یہاں کوئی بڑی بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنی چاہیے لیکن دیکھیے کتنے سمپل الفاظ اور کتنے پیارے الفاظ ہر شخص کو یاد ہے ہر شخص مانگ سکتا ہے تو وہاں طواف کے اندر مل تزم کے اوپر آپ یہ دعائیں جو, سیمپل جو یاد ہے وہی پڑھ لیا کرو کوئی لمبی چوڑی وہ کتاب لے کر کے گھومنا اور کتاب میں سے پڑھنا عمرے کے اندر یہ سب کو ضروری نہیں ہے بعض لوگ تو شور مچاتے ہیں چلاتے ہیں اور اس میں بعض کلمات بھی الٹے سیدھے پڑھتے ہیں پڑھانے والا کچھ بولتا ہے اور پڑھنے والے پیچھے کچھ پڑھتے ہیں حالانکہ وہ ارب ہیں پھر بھی غلطیاں کرتے ہیں تو اس لیے یہ سسٹم ٹھیک نہیں دل سے دعا مانگو اور جو دل میں جو آئے وہی مانگو وہ کا اصل مقصد دل کو خدا سے جوڑنا ہے اگر دل خدا سے جڑ گیا ہے تو پھر جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی اور اگر دل خدا سے نہیں جڑا ہے صرف پیرٹ فیشن میں زبان سے کلمات نکل رہے ہیں دماغ کہیں اور ہے دل کہیں اور ہے اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کریں گے وعلموا ان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاحم ایک حدیث میں ہے جو قلب غافل ہو کھیل تماشے کے اندر بیزی ہو اور بول رہا ہو اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرتے دعا میں سنسیرٹی چاہیے خشوع چاہیے خضوع چاہیے دھیان چاہیے وہ دعا گول کرتے ہیں تو یہ سمجھ یہ کہ بہت پیادی دعا ہے جہاں سے ان کلمات کو پڑھیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا بہرحال یہاں سمجھ یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دعائیں دو ہمارے سامنے پیش کی اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ نماز کے اخیر میں جو دعا مانگنی ہے وہ کن کلمات سے مانگنی ہے اس میں دو قول آگئے ایک امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمت اللہ علیہما کا ہے یہ حضرات تو فرماتے ہیں کہ نماز میں جو دعا مانگیں گے وہ ایسی دعا ہونی چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور مصور ہو منقول ہو اور غیر منقول دعا اپنے جیب سے بنا لینا اپنے الفاظ اپنے کلمات بنانا اور ایسی دعائیں نماز کے اندر مانگنا یہ درست نہیں ہے یہ حضرات کہتے ہیں اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے ان سلا ہارفی انما ابو حریر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضرت تاؤ ابن سیرین وغیرہ کا بھی یہی قول ہے کہ نماز میں صرف منقول دعائیں مانگنی چاہیے اپنے جیب سے اپنی بنائی ہوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے چلو شکر ہم تو الحمد للہ کہ عربی زبان جانتے نہیں تو عربی او یہ تو شکر نہیں عربی میں مانگتے نہیں لیکن جو عرب ہیں وہ عربی جانتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہنگتے ہوں گے تشور کے بعد اپنے عربی زبان میں تو امام صاحب اور امام احمد ابن حنبل یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ نماز میں جو دعا مانگے ہیں وہ قرآن حدیث میں ہونی چاہیے قرآن حدیث کی دعا نہ ہو تو وہ نماز میں نہیں مانگنا چاہیے ورنہ نہ نماز پر فرق پڑے گا یہ ان کا مسلک ہے آگے نمبر دو امام شافی اور امام مالک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا ہو دینی امور سے دنیاوی امور سے متعلق ہو نماز کے اندر مانگ سکتے ہیں جو چیز نماز سے باہر مانگ سکتے ہیں وہ نماز کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی یہ ان حضرات کا قول ہے اور نمبر تین ایک تیسرا قول یہاں ابن حضم ظاہری کا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں وہ جو چار معاوضات آئے ہیں عذاب جہنم عذاب القبر فتن محیہ ممت مسیح مسیحجر تو ابن حضم ظاہری کہتے ہیں اس دعا کو پڑھنا فرض ہے نماز میں اسی کو پڑھنا پڑے گا اور کچھ نہیں اگر اس کو نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی یہ ابن حضم کا قول ہے اور اسی طرح سے حضرت سے بھی ایسا نقل کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تو نے نماز میں یہ من عذاب جہنم والی دعا پڑھی تھی اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا واپس پڑھو اپنی نماز دوبارہ پڑھوائی تو شاید طاؤز بھی اس کو ضروری سمجھتے تھے یہ یہاں علامہ عینی نے ان کے حوالے سے نقل کیا ویسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہاں حدیث عمیر ابن سعید کہتے ہیں کہ کان عبداللہ ابن مسعودین ان یعلمون التشہود فی الصلاة ثم یقول کہ عبداللہ ابن مسعود ہم کو نماز میں تشہد کا طریقہ سکھاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو تو یہ دعا پڑ اللہ عنی اللہ تو عبن مسعد کہتے تھے کہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو یہ پڑھو گے تو دنیا بھر میں اللہ کے نیک بندے جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں اے اللہ میں تجھ سے ساری خیر مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ بھی اور جو میں نہیں جانتا وہ بھی اور میں تمام شرور سے تیری پناہ لیتا ہوں جو شرور میں جانتا ہوں اس سے بھی اور جو شرور میں نہیں جانتا اس سے بھی اور اے اللہ میں تجھ سے وہ تمام خیر اور بھلائیاں مانگتا ہوں جو تیرے نیک صالح بندے تجھ سے مانگا کرتے ہیں اور ان تمام برائیوں اور شرور سے میں تیری پناہ لیتا ہوں جن سے تیرے نیک بندے پناہ لیتے رہتے ہیں اور پھر رب انا اعطنا فی دنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار اور پھر سلام پھر لے تو عبداللہ بن مسعود یہ پڑھتے تھے تو اس لیے یہ دعائیں جو ہیں یاد کر لیں اور نوافل کے اندر इनको ان پڑھ لیا کریں اور بازم رتبہ امام صاحب بہت دیر لگائے تو اللہ عمین ظلم سے ہم فارغ ہو گئے ہیں اور امام صاحب سلامی نہیں پھیر رہے ہیں تو چپ چاپ بیٹھنے کے بجائے یہ دعائیں یاد ہوں تو پڑھ لیں اس کے ساتھ رب بنا آتے تو سب کو آتا ہے پڑھ لے اس دعا کو اور پھر جو ہے اللہ عز بھی کبھی نازابی جہنم یاد کر لیں اس کو بھی پڑھ لیں خاص طور پر مکہ مدینہ میں حرم شریف میں تو امام صاحب بہت لمبا تشور پڑھتے ہیں اور تہیات کے بعد سلام پھیرتے ہی نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے جو ہے بجائے خاموش چپ چاپ بیٹھے رہیں گے جو دعائیں یاد ہوں پڑھ لیا کریں اور سمجھیے قرآن میں جو ربنا رب رب بنا جو یاد ہوں تو وہ رب بنا پڑھ لیا کریں اس میں حرج نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں یہ سمجھیے کہ اس سے سمجھ میں آیا بہرحال یہ, یہ باب باندھا ہے اس میں حدیث وہی نقل کرتے ہیں جو پیچھے اپنے مسعود کی تشہد کے سلسلے میں آئی ہے صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم ملی تخیر محنت دعا جلئی کہ دعا کے بارے میں کوئی چیز کوئی الفاظ کوئی مخصوص الفاظ ضروری نہیں ہے بلکہ اختیار ہے کوئی بھی کلمات پڑھ سکتے ہیں شاید امام بخاری اس سے ابن حضم ظاہری جیسے اقوال پر رد کرنا چاہتے ہیں اور ابن ہضم تو بعد میں آئے ہیں بخاری تو ان سے پہلے ہیں ابن حزم تو چوتھی صدی ہجری کے ہیں بخاری تو دوسری صدی کے ہیں لیکن بخاری کو پتا تھا کہ لوگ آئیں گے اور ایسا قول کریں گے تو بخاری نے پہلے ہی رد کر دیا ابن ہزم جیسوں پر کہ ولی سب واجبین کہ تشور کے بعد اختیار ہے کلمات دعا میں کوئی کوئی مخصوص لفظ واجب اور ضروری نہیں ہے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ رد کیا ہے بہرحال افضلیت اور اولویت حنفیہ کے نزدیک اور اکثر علما کے نزد ہی حضرت شیخ فرماتے ہیں اکثر علماء کے نزد یا یا اللهم ظلم تو نفسی والی دعا جو ہے وہ افضل ہے اس میں شافعیہ حنبلیہ سبھی اکثر میں سبھی آ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمات حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائے اور کب سکھائے پوچھنے پر سکھائے انہوں نے پوچھا کہ میں کیا پڑھا کروں تو حضور نے سکھایا اور اس میں چونکہ قرینہ بھی ہے کہ تشہد کے بعد سملیتخیر اور اس میں یہ اس لیے کہا گیا اس کا محل جو ہے تشہد کے بعد ہی ہے اگرچہ بازی و فقان ہے حافظ اب نے کہتے ہیں کہ اللہ عمین ظلمت نفسی کو سجدے میں پڑھنے کو بھی کہا یہ سجدے میں بھی اس دعا کو پڑھ لے باظوں نے یہ بھی کہا کہ سجدہ اور تشہود دونوں میں پڑھیں لیکن حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس حدیث کا موقع جو ہے وہ تشہود کے بعد ہے اسی لیے بخاری یہاں پر باب تشہد فل اخرہ میں اس دعا کو لائے ہیں کہ اللهم اننی ظلمت نفسی سجدے میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے تشہد کے بعد پڑھنے کے لئے ہے بہرحال تو یہاں بخاری نے یہ کہہ دیا کہ یہ دعا سمجھئے کہ مستحب ہے اچھا ہے لیکن واجب نہیں ہے اگے بابو معلم یمسح جبہته وان فواتصلا امام بخاری دعا سے فارغ ہو گئے. اب آگے جو ہے وہ سلام کا باب لا رہے ہیں اس سے پہلے ایک دو باتیں پوائنٹ تھوڑے بیان کر دیں گے کہ بھئی نماز میں اگر پیشانی پر مٹی وٹی لگ جائے تو مٹی کو صاف نہیں کرتے رہنا چاہیے رہنے دینا چاہیے اور اچھا ہے اس میں توازن ہے اس لیے بخاری نے اس کو بیان کیا ہے اس کو نیکسٹ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ شب براد بھی گئی ہے رمضان بھی نزدیک ہے پتہ نہیں رمضان میں کیا نظام ہوگا اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا ان نستغفرک و نتوبو الی اللهم ربنا لك الحمد حمد دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن لما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا محمد النبي اليمى وعلى اله واصحابه وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك من الخير كل عاجله وبايلي ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر م, من الشر كله عاجله وبايلي ما علمنا منه وبايلي اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجذوع والجنون والجذام والبرص وسائر الاسقام اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها يا ارحم الراحمين محضف من فضل كرمك هم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللہ ہم سے کسی ایک کو بھی محروم نہ کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ ہم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت گنہگار ہیں بہت خطا کار ہیں سیاح کار ہیں مجرم ہیں جیسے بھی ہیں مگر تیری بندے ہیں یا اللہ تری رحمت کے محتاج ہیں تیری مغفرت کے محتاج ہیں یا اللہ مستحق تو ہم نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہمارے اعمال ایسے ہیں ہی نہیں لیکن یا اللہ محتاج ضرور ہیں یا اللہ ہماری اس حاجت کو پوری فرما یا اللہ ہماری مغفرت فرما یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے ساتھ مغفرت اور عفو اور صفحہ اور کرم کا معاملہ فرما. فرما اللہ گھروں پر جو مائیں بہن معذورین اس مبارک مجلس میں اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کو بھی مغفیرت فرما اللہ ان کو بھی اس رحمت خاصہ کا بھرپور حصہ نصیب فرما اس بستی کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مفرت فرما ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرما سرات مستقیم پر استقامت نصیب فرما ایمان کی حلاوت ذکر کی لذت نصیب فرما اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما اپنی سچی محبت نصیب فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما صحیح معنیٰ میں عاشق رسول بنا دے زیادہ سے زیادہ دلوشریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما سرکار کو وقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما سنتوں سے محبت عطا فرما سنتیں زندہ کرنے کی توفیق اللہ تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما تیرے سامنے سجدہ کرنے تیرا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے نوجوان نسلوں پر رحم فرما لڑکوں پر بھی رحم فرما لڑکیوں پر بھی رحم فرما اللہ ان کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما مغفرت فرما یا اللہ ان کو پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما رمضان کے لیے روحانی طور پر تیار ہو جانے کی توفیق عطا فرما رمضان کی برکات ہمیں بھی نصیب فرما ان کو بھی نصیب فرما اللہ ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرما ہمارے سوسائٹی کو کلین فرما جھگڑوں کو ختم فرما الفت اور محبت مودت نصیب فرما اللہ ہماری مسجد کی حفاظت فرما اللہ اس کے ائمہ منتظمین مسلیوں کمیٹی ٹرسٹیوں کی حفاظت فرما اللہ ہر قسم کی ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمایا ہر قسم کی شروع فتن سے اس کی حفاظت فرما دنیا بھر کی تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغیہ اور خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء صلحا مشائخ اہل اللہ کی حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما ہمارے قران کی حفاظت فرما اللہ اسلامی شعائر کی حفاظت فرما ہمارے حفاظ کرام کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین ہمیں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے اپنا حفظ و امان نصیب فرما اللہ ہر قسم کی پریشانی مصیبت بے چینی بیماری پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہماری دوائیں قبول فرما اللہ ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما ہر وہ خیر عطا فرما جو تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے اور ہر شر سے پناہ مستی فرما جس سے انہوں نے تیری پناہ مانگی ہے ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم وتوب علينا یا مولانا انک انت التواب الرحيم وصلی اللهم وسلم على سيدنا محمد و علی الصحاب اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلين والحمد لله بنا دمین برحمتی یا رحم الرحمین